پہلا باب امت مسلمہ اور اس کا مقصد وجود امت کی امتیازی حیثیت امت مسلمہ جس وقت وجود میں لائی جا رہی تھی اس کے لانے والے نے اس کے بارے میں فرمایا کن تم خیر اخرجت سورہ عال عمران آیا نمبر 110 تم ایک بہترین امت ہو جو سب انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے یہ کلمات دو اجزاء پر مشتمل ہیں مسلمانوں کی جماعت تمام انسانی جماعتوں میں سب سے اچھی جماعت ہوگی دوسری کوئی جماعت کوئی قوم کوئی پارٹی فکر اور عمل کی خوبیوں میں اس جیسی نہ ہوگی کنتم خیوہ امتن نمبر دو یہ جماعت یہ امت مسلمہ دنیا کی عام جماعتوں قوموں اور گروہوں کی طرح زندگی کے اسٹیج پر معمول کے مطابق یوں ہی نہیں نکل آئی بلکہ ایک خاص اہتمام سے نکال کر لائی گئی ہے اس کے لائے جانے کے پیچھے ایک خاص مقصد کام کر رہا ہے دنیا کے دوسرے تمام گروہوں کے اور اس کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ انہی میں سے ایک نہیں ہے بلکہ ان سب سے الگ اور ممتاز ہے اور ان کی کسی خاص ضرورت کے لیے اسے وجود بخشا گیا اور اہتمام کے ساتھ بھیجا گیا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بجاوری پر معمور ہے اخرجت لنس چونکہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس امت کو سریح لفظوں میں مبوس یعنی بھیجی ہوئی اور معمور کی ہوئی امت قرار دیا گیا ہے مثلا فَإنَّمَا بُعِثتُم وَلَمْ <مُعَثُرِين> بخاری جلد میسری تم نرمی سے کام لینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو تنگیوں میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دوسری تمام امتیں اور قومیں ایک سطح پر ہیں اور امت مسلمہ ایک دوسری سطح پر ہے وہ ایک جداگانہ نوعیت کی مالک اور ایک امتیازی حیثیت کے حامل ہے جب اس کی نوعیت اور حیثیت دوسری تمام قوموں سے مختلف اور ممتاز ہے تو اس سے آپ سے آپ یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے طرز فکر میں اپنے طریق عمل میں اپنی دلچسپیوں میں اپنی قدروں میں اپنی پسند و ناپسند کے معیاروں میں اپنے مزاج میں اور اپنے مقصد و نسب میں غرض ایک ایک پہلو سے وہ اپنا الگ اور مخصوص مقام رکھتی ہے اور اس کے کسی معاملے کو دوسری کسی قوم یا جماعت پر حرگست قیاف نہیں کیا جا سکتا اس وضاحت سے اتنی بات تو متعین طور سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس امت کے وجود کا کوئی خاص اور ممتاز مقصد ہے اب دریافت طلب بات یہ رہ جاتی ہے کہ اس کے وجود کا یہ خاص اور ممتاز مقصد کیا ہے قرآن مجید نے مذکورہ بالا الفاظ فرمانے کے مان بعد ہی اس سوال کا بھی جواب دے دیا ہے وہ فرماتا ہے تموفی و تنہا عن و وتؤمنون بلّہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی وہ خاص کام جس کے لیے مسلمانوں کا یہ گروہ برپا کیا گیا ہے یہ ہے کہ وہ پوری نو انسانی کو غلط فکریوں اور غلط کاریوں سے روک کر صحیح راہ پر لائے اس خاص کام کا خاص مقصد بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دو اور تعبیریں اختیار فرمائی ہیں ان میں سے پہلی تعبیر شہادت حق کی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى الْنَّاسِ سورة البقرہ آیہ نمبر 143 اور اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے گواہ بنو اس مفہوم کی اور انہیں جیسے لفظوں میں ایک آیت سورہ حج میں بھی موجود ہے اور اگرچہ ان میں سے کسی آیت کے اندر بھی اس چیز کی سراہت نہیں کی گئی ہے جس کی گواہی یعنی شہادت دینے کے لیے یہ امت مبوس کی گئی ہے مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بجائے خود بالکل شریک تھی ظاہر ہے کہ جو شے اسے اللہ تعالی کی طرف سے دی جا رہی تھی اس کے سوا اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس کی اہل دنیا کے سامنے شہادت دینے کا اسے ذمہ دار بنایا جاتا ہے اس کا ثبوت خود انہی آیتوں کے ان لفظوں میں بھی موجود ہے جو مذکورہ لفظوں کے بعد لائے گئے ہیں اور جن میں فرمایا ہے کہ اور پیغمبر تمہارے لیے گواہ ہو رسول علیکم شہیدا غور کر لیجئے وہ کیا چیز تھی جس کی اہل ایمان کے سامنے گواہی دینے کے لیے اللہ کا رسول بھیجا گیا تھا اگر یہ چیز صرف وہ دین حق تھی جو اس پر نازل ہو رہا تھا اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی جیسا کہ واقع ہے تو اس میں بھی دو رائے ممکن نہیں کہ جس چیز کی گواہی دینے کے لیے امت وسط کو قائم کیا گیا تھا وہ بھی یہی دین حق تھا جسے چاہے آپ دین حق کہلیجئے چاہے صرف حق دوسری تعبیر اقامت دین کی ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین سورہ شورا آیہ نمبر تیرہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے تم پر وحی کی ہے اور جس کا ہم حکم ابراہیم کو موسا کو اور عیسیٰ کو دے آئے ہیں کہ اس دین کو قائم کرو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہیں اللہ نے اپنے نبی کی معیت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے پسند فرمایا تھا مشکل یہ بات بھی اس امر کو ایک امر واقعہ بتاتی ہے کہ اس امت کی غائت اللہ کے دین کی اقامت تھی قرآن اور حدیث کے ان تینوں بیانات کی بنا پر امت مسلمہ کے مقصد وجود کے لیے آپ جس تعبیر کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کا مقصود وجود یا مقصد وجود امر بالمعروف وہ نہیں آئل المنکر کر ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حق ہے اور یہ بھی کہ اقامت دین ہے کیونکہ یہ تینوں ایک ہی مدعا کی مختلف تعبیریں ہیں اور ان میں سے جن کو بھی آپ استعمال کریں جس کو بھی آپ استعمال کریں مانا اور مقصود ہر حال میں ایک ہی ہوگا لیکن مانا اور مقصود کی اس یکسانی کے باوجود اگر آپ ان تینوں تعبیرات کا گہری نظر سے جائزہ لے کر ان کا ہر پہلو سے موازنہ کریں گے تو یہ پائیں گے کہ آخری تعبیر میں جو جامعیت جو ہما اور جو سراحت ہے وہ دوسری تعبیروں میں نہیں ہے زیادہ جامعیت اس طرح ہے کہ اس میں اقامت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اقامت کا لفظ جیسا کہ آگے چل کر وضاحت سے معلوم ہوگا ایک مکمل کیفیت کا تصور پیش کرتا ہے زیادہ ہماگیری یوں ہے کہ متعلقہ آیت میں صرف اتنا ہی نہیں فرمایا گیا ہے کہ فلاں شہ مسلمانوں کا فریضہ حیات ہے بلکہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہی فریضہ ہر نبی کا اور اس کے ساتھیوں کا رہا ہے دوسرے لفظوں میں گویا بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کی بندگی کا عہد کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس کے دین کی اقامت کی جائے زیادہ سراہت اس طرح ہے کہ اس چیز کا ذکر جس کی اقامت اہل ایمان کو کرنی ہے متعلقہ آیت میں بتصریح موجود ہے اور نام لے کر فرما دیا گیا ہے کہ یہ چیز ا دین یعنی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا دین ہے ان خصوصیات کی بنا پر اقامت دین کی تعبیر کو غالب اصطلاح ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے اس لیے امت مسلمہ کا مقصد وجود ظاہر کرنے کے لیے اسی کا استعمال زیادہ مناسب رہے گا اقامت دین کا مفہوم اقامت دین کی اصطلاح دو لفظوں سے مرکب ہے ایک اقامت دوسرا دین اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان دونوں لفظوں کے الگ الگ معنی سمجھ لیے جائیں اقامت کا لفظ جب کسی ٹھوس چیز کے لیے بولا جائے تو اس وقت اس کے معنی سیدھا کر دینے کے ہوتے ہیں پرانے مجید میں ہے یوریدو سورہ کحف آیا نمبر ستہتر کا ایک ٹکڑا دیوار ایک طرف کو جھک گئی تھی اور گرا چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر دیا اور جب وہ کسی ٹھوس چیز کے بجائے مانوی اشیاء کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا اس وقت مفہوم پورا پورا حق ادا کر دینے کا ہوتا ہے یعنی یہ کہ متعلقہ کام کو پوری توجہ اور کامل اہتمام کے ساتھ بہترین شکل میں انجام دے دیا جائے امام اللغہ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق اچھی طرح پورے کر دیے جائیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو اے اہل کتاب تم کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کے طورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو یعنی جب تک کے علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے ان کے حقوق ادا نہ کر دو المفردات اس مفہوم کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن میں نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے اقامت کے اس مفہوم کی روح سے نماز کی اقامت یہ ہوگی کہ اسے اس کے تمام ظاہری آداب اور شرائط اور سارے باطنی محاسن کے ساتھ ادا کیا جاتا رہے اس طرح کی نماز کا جو مقصد ہے وہ بحسن خوبی حاصل ہوتا رہے لہٰذا دین کی اقامت یہ ہوئی کہ اس کے ماننے والے علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے اس کے ماننے کا حق ادا کریں دین کے لغوی معنی اطاعت کے ہیں اور اصطلاح اس سے مراد اللہ تعالی کی بندگی کا وہ طریقہ اور انسانی زندگی کا وہ نظام ہے جو اللہ تعالی کی جناب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے بندوں کو عمل درآمد کے لیے دیا گیا ہے اور جس کی تفصیلات اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں ان تفصیلات کے دیکھنے سے اس بات میں کسی شک کی گنجائش مطلق نہیں رہ جاتی کہ انسانیت کا کوئی مسئلہ اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اس کے دائرے میں نہ آ گیا ہو یہ ٹیم انسان کی عقل و فہم اور اس کے دل کی گہرائیوں سے شروع ہو کر اس کی عبادت گاہوں اس کے گھر کی چار دیواروں اس, کی، اس کے خاندانی حلقوں اس کے تمدنی اداروں سے ہوتا ہوا اس کے تمام اجتماعی اور بین الاقوامی مسئلوں کے آخری کنارے تک پہنچتا ہے اور ہر مسئلے ہر معاملے اور ہر شعبے کے متعلق اپنی مستقل ہدایات دیتا ہے وہ انسان کی کسی ایسی نجی اور پرائیویٹ زندگی کا بالکل قائل نہیں جس میں وہ اپنی سی کرنے میں آزاد ہو وہ انسانی زندگی کے لیے کسی ایسی دنیا کا وجود تسلیم کرنے کے لیے قطع تیار نہیں جہاں وہ خود موجود نہ ہو وہ ایمانیات کو عقائد کو عبادات کو اخلاق کو تقوا اور احسان کو تو اپنے اجزا کہتا ہی ہے بیت الخلاء کے آداب اور ازدواجی تعلقات جیسی چیزوں کو بھی اپنے سے بے تعلق نہیں قرار دیتا اور مجرموں پر سزا کے تعلق کو بھی اور اس کے نفاذ کو بھی اللہ کا دین ہی کہتا ہے سورہ نور آیا نمبر دو اقامت اور دین کے ان مفہوموں کو سامنے رکھیے اقامت دین کا مفہوم خود بخود معلوم ہو جائے گا جب اقامت کے معنی علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے پورا پورا حق ادا کرنے کے ہیں اور دین کا مفہوم اللہ تعالی کی ایسی کامل اطاعت ہے جس سے زندگی کا ایک گوشہ بھی بے تعلق نہیں اور جس کے مطالبے وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں انسانیت کے مسائل کی آخری حد آ جاتی ہے تو اقامت دین کا مفہوم لازمن یہی ہوگا اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس دین پر ایمان رکھنے والے اس سے پوری طرح واقف ہوں اس کے بنیادی تصورات سے اس کے اصول سے اس کے احکام اور ہدایات سے باخبر ہوں اس کے مقصد و منشا کو جانتے ہوں انہیں یہ معلوم ہو کہ وہ اس دنیا میں ان کی کیا پوزیشن ٹھہراتا ہے ان کے وجود کی کیا غایت مقرر کرتا ہے اس غائب تک پہنچنے کے لیے سائی اور عمل کی راہیں کیا تجویز کرتا ہے انہیں کن کن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن کن باتوں سے روکتا ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں انہیں کیا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے الغرض بحیثیت فرد اور بحثیت جماعت وہ ان سے زمین پر کس طرح رہنے کیا کرنے اور کیا بننے کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ سب کچھ جانتے ہوں اور پھر اس جاننے کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لینے میں لگ جائیں قرآن اور سنت کی ایک ایک ہدایت پر عمل ہو شریعت کا ایک ایک حکم نافذ ہو دین کے جتنے اصول ہوں ان سب پر اور صرف انہی پر حیات ملی کی عمارت بنائی جائے کوئی بھی معاملہ ہو معط نظر صرف وہ اختیار کیا جائے جو یہ دین سکھاتا ہے اور جوسائٹی پر وہ رنگ چھا جائے جو یہ پیدا کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو پورا ماحول قرآنی اور پورا معاشرہ ایک متحرک قرآن نظر آنے لگے یعنی جس طرح کوئی بلند قامت شہ سیدھی کھڑی کر دی جاتی ہے تو دیکھنے والے بیک نگاہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسی ہے اسی طرح یہ پورا دین انسانی زندگی پر اس طرح غالب اور نافذ ہو جائے کہ وہ دور سے دیکھ اور پہچان لیا جائے